اوض باللہ السمیل علیم ویلی الشیطان الرجیم من حمزه ونفه ونفثه وهو اللذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اقوله والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه کلو من ثمره اذا اخمر وآتو حقه جوم حساده ولا لا يحب وهو اور وہی اللہ ہے آ جنات معروشات غیر معروشات جس نے باغات پیدا کیے چکروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے و ذرآ اور کھجور کے درخت اور کھیتی ہو جن کے پھل مختلف ہیں وہ زیتون اور زیتون اور انار متشراب ہوں وغیرہ متشابے ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی کلو بن سمری ہی ادا از تم اس کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائے آ حَقَّهُ يَوْمَ ہو ہی اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو وَلَا تو صرف حد سے نہ گزرو ان نہ ہو لاحب یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا معروشات غیر معروشات, معروشات وہ بیندیں جن کو چھپر پر چڑھایا جاتا ہے ٹہنوں یا لکڑیوں کے ساتھ یا دیوار پر یا ویسے چھت پر یہ ساری بیندیں معروشات جس طرح مثال کے طور پہ انگور انگور کی بےل ہے اس کو بھی چڑھا لیتے توریاں ہیں دھیا توری جس کو بولتے ہیں یہ ساری بیلیں معروشات جو اوپر چڑھاتے ہیں بیل کو اوپر چڑھا دیتے ہیں دیوار پر رسی کو باندھ کے اوپر چڑھا لیا کبھی کیسے کبھی کیسے یہ ساری معروشات اور غیرہ معروشات وہ بیلیں ہیں جن کو اوپر نہیں چڑھایا جاتا جیسے تربوز خربوزہ یہ بیلیں غیرہ معروشات یہ چھپر نہیں بنتا پائے تو اللہ سبھانا ہوا نے اس میں ہم گما قسم بے ہیں چاہے وہ چھپر پر چڑھائی جانے والی ہوں یا نہ اور کھجور اور سب قسم کی کھیتی اور زیتون اور انار ان کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ جب یہ پھل لائیں پھل دیں تو ان کا پھل کھاؤ اور ان کی کٹائی کے دن ان کا حق ادا کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والی ہر کھیتی پھل سبزی درخت ہر چیز جو زمین کی پیداوار ہے اس سب میں سے اللہ کا حق ادا کرنا خواہ وہ معروشات ہوں جن کی بیلیں چھتوں پر چڑھائی جاتی ہیں جیسے انگور توری وغیرہ یا ایسے باغات ہوں جن کی بیلیں زمین پر پھیلتی ہیں جیسے گرمہ خربوز تربوزہ وغیرہ یہ چیزیں یا ایسے پھلدار درخت ہوں جو اپنے تنے پر قائم ہوتے ہیں جیسے کھجور زیتون انار یہ اپنے تنے پر قائم ہونے والے ہیں یا کسی بھی قسم کی کھیتی ہو چاہے وہ گندم ہو چاول ہو کپاس ہو شٹانا برسین جوار ہو یا مکئی اور کماد ہو کوئی بھی ہو جو بھی کھیتی ہے سب کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اس کا حق ادا کرو تو معلوم ہوا کہ ساری چیزوں میں زکاط فرض ہے اشر یا نصف رشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ وہ کھیتی جو آسمانی پانی بارانی بارش سے سیراب ہو یا دریا کے ڈیلٹا میں ہونے کی وجہ سے اس کو پانی کی ضرورت نہ پڑے یا زمین ہی نمی والی ہے اس کو پانی لگانے کی حاجت ہی نہیں ایسی زمین کی پیداوار پہ اشر ہے اور وہ زمین جس کو پانی کھینچ کر لگانا پڑتا ہے چاہے کنویں سے کھینچ کے لگائیں یا زمین کے نیچے سے کھینچ کے ٹیوب وغیرہ کے ذریعے لگائیں یا دریاؤں سے نہروں کے ذریعے کھینچ کے لے کے آئے اور کھیتی کو پانی لگایا جائے اس کے اوپر ہے نسفل اشر بیسواں حصہ دسویں کا آدھا یعنی بیسواں بیس کا آ تھا دس لیکن دسویں کا آ تھا بیسواں یہ حصوں میں حساب الٹ چلتا ہے سو کا دسواں حصہ دس اور سو کا حصہ پانچ بیسواں حصہ دسویں حصے کی نسبت آدھا ہے تو جو زمین ایسی ہو جس کو پانی لگانا پڑے اس میں ملے گا جو فرد ہوگی زکاط وہ ہے نسف الشب دسویں حصے کا آدھا یعنی بیسواں حصہ بیس مان میں سے ایک مان اور جس کو نہ لگانا پڑے پانی اپنے آپ ہی سیراب ہو جائے اس میں سے ہے دسواں حساب دس, دس مان میں سے ایک مان اور اس کا نصاب مقرر کیا ہے پانچ وسط پانچ وسط یعنی زمین سے پیدا ہونے والی کھیتی پھل اناج جو بھی ہے وہ پانچ وسط یعنی پونے سولہ مان پندرہ من اور تیس کلو اگر یہ پیداوار ہوگی تو پھر زکات دینی ہے بگرنا نہیں پونے سولہ من سے کم ہے پندرہ من اور پونے تیس کلو ہے تب بھی زکات فرض نہیں پورے پندرہ من اور تیس کلو پوری ہوگی پیداوار پھر زکات ہے اور جب پونے سولہ من ہو جائے تو اس میں سے دسواں یا بیسواں حصہ وہ فرد ہو جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سبزی اور سبزہ سبزہ یعنی گھاس چارا شٹالا برسین جوار وغیرہ وغیرہ جو سطح نہیں ہو سکتا اس میں سے اشریہ نسف الشریا یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں ہے اس کے لیے وہ دلیل کے طور پہ جامع ترمنی کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا سکل خبر وات اس خبر کا خبر وات میں میں یعنی سبزی وغیرہ میں زکوٰۃ نہیں ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے خود امام ترپتی فرماتے ہیں کہ نہ تو اس حدیث کی صنعت صحیح ہے اور نہ ہی اس مطلب کی کوئی اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس آیت میں ہر کھیتی اور زیتون اور انار کا ذکر ہے حالانکہ انار ذخیرہ نہیں ہوتا زیتون بھی ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا سادہ انگور کا بھی تازہ ذخیرہ نہیں ہوتا خشک کر اس کا میوہ بنا لیتے ہیں پھر وہ ذخیرہ ہو جاتا ہے تو بہرحال انار کو کسی صورت میں بھی ذخیرہ ممکن نہیں ہے نا لیکن اللہ نے اس کا بھی کہا کہ اشر دو اس کی بھی زکات دو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی ہر پیداوار پر اشر یا نصف الشر ہے زکوۃ ہے ہاں یہ ہے کہ جن چیزوں کو سٹاک کیا جا سکتا ہے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے حکومت ان کا اشر وسور کرے وہ اپنے پاس ذخیرہ کرے اور ذخیرہ کر کے پھر جو مقاصد ہیں مستحکم لوگوں کو پہنچانا اور مختلف مصارف جو اللہ نے ذکر کی ہیں صورت توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں تفصیل آگے وہاں پہ آ جائے گی ان تک پہنچانا یہ حکومتی ذمہ داری اور وہ چیزیں جن کے اوپر جن کا ذخیرہ ممکن نہیں ہے تو وہ جو مالک ہیں ذمہ دار کاشتکار وہ خود مستحق لوگوں تک پہنچائیں سبزی جیسے روزانہ توڑتے ہیں تو اس میں سے وہ بیس پلیاں اگر وہ توڑتے ہیں روزانہ کی تو ایک پلی جو ہے وہ مستحق لوگوں کو دیتے ہیں ساتھ کی ساتھ کیونکہ وہ سخیرہ نہیں ہو سکتی اسٹاک نہیں ہو سکتی وہ ساتھ ساتھ ہی یہ کام کرتے لیکن دینا ہے یہ نہیں کہ فرض نہیں فرض پھر بھی ہے وہ چلا کاٹتے ہیں اپنے جانوروں کے لیے کسی مسکین کو بھی دے دیا کریں ساتھ کئی لوگ رکھیں جانور لیکن نہیں رکھ سکتے کھلائیں گے مسکین ہیں اپنی روٹی پوری کی ہوتی جانور کی کدھر سے کریں پھر وہ کئیوں نے پیچاروں نے رکھی ہوتی ہے بکریاں وہ کبھی کسی کا جا کے چرتی ہے کبھی کسی کا جا کے چرتی ہے ان کو دیں ضرورت مند موجود ہیں اور ہے بھی خریدا لیکن ادا نہیں کرتے زمین سے پیدا ہونے والی ہما قسم چیزوں کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کر دیا اور کیا کہا ہے علوم مِن ثَمَرِهِ اِذَا اث مرو حَقَّهُ اردو حق کا ہو یا ان کا پھل کھاؤ اور کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو اور فرمایا ہے کھاؤ وَلَا تو اسراف نہ کرو فضول خرچی حد سے نہ تجاوز کرو ان یحب فین اللہ حد سے گزرنے والوں کو حد سے تجاوز کرنے والوں فضول خرچی والوں کو کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا حد سے زیادہ گزرنا یہ انسانی جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور عقل کے لیے بھی نقصان دہ ہے اتنا صدقہ کرنا کہ بندہ خود محتاج ہو جائے اتنا زیادہ بندہ صدقہ کرے کہ آخر میں خود محتاج ہو کے بیٹھ جائے یہ بھی اسراف ہے صدقہ بھی کرو اسراف نہ کرو اس کا حق دو یوم احسادی ہی ولا تشریف ہو اشراف نہ کرو ابو بکر عضی اللہ تعالیٰ عم کے بارے میں اور رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہی تفسیر کے ساتھ سمجھا دیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے اپنے گھر میں موجود سارا کچھ لا دیا تھا اپنے گھر میں موجود اور جو گھر سے باہر تھا وہ کتنا تھا اور گھر وہ بھی تو ان کی ملکیت نہیں تھا نا اور پھر کیا وہ اس کے بعد خود محتاج ہو گئے ایسی بھی کوئی بات نہیں سب دن فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں موجود مال میں سے آدھا لا دیا تھا آخری لوگ اعتراض کرتے ہیں نا وہ سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں وہ دل متحین کی آگے اللہ نے کیا سفت بیان کی ہے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کرتے ہیں یہ نہیں کہ جو دیا ہے وہ سارا ہی خرچ کر دیتے ہیں متحد کی صفت کیا ہے وہ سارا خرچ نہیں کرتا بلکہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتا ہے کچھ اپنے لیے بھی رکھتا ہے تو وہ اعتراف کرتے ہیں دیکھ کو جی انہوں نے تو سارا کچھ ہی دے دیا حالانکہ سارا کچھ دینے کی بات تو کسی حدیث میں بھی نہیں آئی حدیث میں صرف اتنی بات آئی ہے کہ گھر میں موجود جو تھا وہ دے دیا اور اس موجود سے بھی مراد وہ تھا جو دینے والا تھا اب ان کے اپنے زیب تن کرنے والے پہننے والے کپڑے اور اسی طرح گھر کے استعمال کے کچھ برتن وغیرہ ان کا گھر اور گھر سے باہر ان کا کاروبار یہ سارا کچھ یہ بھی تو اللہ کی عطا ہے اللہ نے دیا ہوا ہے وہ سارا کچھ نہیں دی لیا ہوا ہے. صرف گھر میں موجود جو تھا دے دیا ایسے ہی بندہ اگر کوئی سرکا کرنے لگے اور جیب میں ہاتھ مارے سارا کچھ ہی نکال کے دے دے گھر میں اس کے پڑا ہوا ہے تو یہ سارا کچھ دینا ٹھیک ہے جائز ہے اور اگر وہ مثال کے طور پہ تنخواہ دار آدمی ہے اور تنخواہ لے کے آیا ہے اور وہی وہ ساری کی ساری نکال کے ہی دے دے یہ غلط ہے یہ اشراق ہے صدقہ کرنے میں بھی زیادہ سے زیادہ بندہ ایک تہائی کا صدقہ کر سکتا ہے اپنے مال میں سے بھی بندہ سادہ لفظوں میں سمجھے کہ ایک تہائی سے زیادہ کا مالک نہیں ایک تہائی صدقہ کر سکتا ہے ایک تہائی ہبا کر سکتا ہے ایک تہائی کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں باقی وارثوں کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ مسلموں سے کہا تھا جو کہتا ہے کہ میں لگتا ہے کہ مر جاؤں گا ایک ہی بیٹی میری وارث ہے تو میں اپنا مال صدقہ کا کہا کام کر کام کر, کرتے کرتے تہائی پہ پہنچا تو آپ نے فرمایا اصلس و سلس و کثیر یہ سلس بھی بہت زیادہ ہے آخری حد ہے سلس ایک تہائی اور یہ ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے تو کل مال میں سے ایک تہائی صدقہ کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو حق مقرر کیا وہ تو تیسرا حصہ نہیں بلکہ دسواں یا بیسواں حصہ ہے پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جی زمین ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے تو ٹھیکہ نکال کے عشر دینا ہے یا پہلے عشر دے کے پھر ٹھیکہ نکالنا اور کئی پوچھتے ہیں کہ جی زمین پہ کاشتکاری کی ہے فصل اگائی ہے تو خرچہ بھی بڑا آ گیا ہے خرچہ تو آتا ہے کھاد اسپرے وغیرہ وغیرہ تو خرچہ نکال کے اثر دینا ہے یا خرچہ نکالے بغیر اللہ تعالی نے اس کا بھی جواب دیا ہے وہ آکاہ یوما ہے سادی کٹائی کے دن جب کٹائی کر رہے ہو ساتھ ساتھ دیتے جاؤ تو یہ خرچے جو ہیں یہ سارے کے سارے اللہ نے خود ہی نکالے ہوئے ہیں جو پیداوار ہے پہلے اس میں سے اشر یا نسفر اشر ادا کرو پھر بعد میں دیکھو تمہارا کتنا خرچہ آیا ہے کتنا بچتا ہے کتنا نہیں بچتا ہے زیادہ معاملہ پانی کا ہے تو پانی اگر خرید کے لگانا پڑتا ہے یا مشقت کر کے تو اللہ نے ویسے ہی کام ادا کر دیا دسویں کے بجائے بیسواں حصہ نی formalی... نیری پانی بھی کے... ہاں آہ... لے کے آتے ہیں نا کھینچ کے دریا سے کھینچ کے لے کے آئے جو پانی اس پانی پر ملے گا دینا پڑے گا है حصہ اچھا معاملہ لیتی ہے دریائے دریائی پانی پر نرم کا معاملہ جو لیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ لیتی تو ہے نا چاہے کچھ بھی نہیں پھر بھی ہے تو پانی کھینچ کر لائے نا شریعت نے یہ اصول دیا اگر مثال کے طور پر ٹیوب ویل کا پانی آپ کو مفت مل جائے مفت لگانے کے لیے فصل کو اور کچھ بھی نہ دینا پڑے پھر اشل ہوگا یا نسفل اشل دسواں ہوگا یا بیسواں بات آ جا کے اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی تو زمین کے اندر سے اپنے آپ لگ جاتا ہے زمین نمی والی ہونے کی وجہ سے یا اوپر سے بارش برس جاتی ہے اور اپنے آپ پانی لگ جاتا ہے اس پانی کی پیداوار جو ہے یہ دوسرے پانی کی نسبت زیادہ ہوتی فصل اگر صرف بارانی بارش کے پانی پر ہو خرچہ کم ہو جاتا ہے کھاد سپرے کی بچت اور فصل بھی نسبتا زیادہ اور اگر بارش نہ ہو بالکل بھی تو یہ لہری پانی اور ٹیوبل والا پانی اس کے ساتھ اتنی پیداوار نہیں ہوتی اوپر سے بارشیں بھی ہوں یہ پانی بھی لگے تو پھر بھی اس وقت پیداوار بہتر ہوتی ہے اور جس کو یہ بھینس کے پانی نہیں لگانا پڑتا سیدھا سیدھا پانی اس کو قدرتی ملتا ہے خالص زمین کا بھی اور اوپر سے بھی اس سے فصل بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے بچت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے اپنا ایک اصول اور طریقہ کار رکھا ہے حدیث میں یہ آتا ہے جس کو کہ جو پانی کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے اب کنو کے اندر جو پانی ہے فصلوں کا وہ بھی بارش کا پانی ہوتا ہے کئی کنویں وہ بارش کے پانی سے بھرتے تھے اور اس سے پھر پانی نکال نکال کے پیتے بھی اور فصلوں کو بھی لگاتے کچھ کنویں وہ زیر زمین پانی نکالنے کے لیے ہوتے جیسے بھی پانی اگر کھینچ کے لگانا پڑتا ہے نا پھر بیسمایس ہے اگر کھینچ کے نہیں لگانا پڑتا پھر دسمائش ہے تو بہرحال یہ لا تو سنی شراف نہ کرو حد سے نہ گزرو یہ صدقہ کھانا دونوں کے اوپر لگتا ہے کھاؤ پیو جب یہ پھل دیں اشراف نہ کرو ہاد سے نہ گزرو زیادہ کھاد ہو گئے بیمار ہو جاؤ گے اور سدقہ دینا تب بھی اشراف نہ کرو اور پھر یہ حکم ان لوگوں کو بھی ہے جو وصول کرنے والے ہیں حکومتی عہدے داران عامرین کہ وہ جس سے جتنا اشر یا نسفر اشر بنتا ہے اس سے اتنا ہی لیں اس سے زیادہ انادی کہ نہو لاقب المصرفین اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اچھا اس کو فضول خرچی بھی کہتے ہیں اسراف دو لفظ استعمال ہو گئے قرآن میں اسراف اور تبزیر زیادہ خرچ کرنے فضول خرچی کے معنی میں دو لفظ اشراف کے بارے میں اللہ نے کہا ہے لا لاحق المصرفین اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تبذیر کے بارے میں فرمایا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں تبذیر کرنے والے ہیں دونوں فضول خرچی ہیں دونوں میں فرق ہے اسراف ایسی فضول خرچی کو کہتے ہیں جو خرچ کیا جائے کسی ضرورت کی چیز میں لیکن خرچ ضرورت سے زیادہ کر دیا جائے اس کی مثال سے ہی بخاری والی وہ روایت کے فاطمہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے اپنے گھر کے آگے وہ قیمتی نقش و نگار والا پردہ لٹکا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر داخل نہیں ہوئے کہ میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق اور کیا تھا اور پھر ان کو حکم دیا کہ اس کو اتارو سارا پردہ ادھر لٹکاؤ اور یہ پردہ جو قیمتی کپڑا ہے یہ فلاں محتاج ضرورت مند ہے انہوں نے دے کے یہ ان کے کام آئے گا تو انہیں پردہ ہی کرنا ہے سادہ کپڑے سے بھی پردہ ہو جاتا ہے پھر آپ گھر داخل ہوئے یہ ہے اسراف پردہ ضرورت کی شے ہے لیکن اس پہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ اسراف ہے ہاں ضرورت کی چیز پر ضرورت کے مطابق زیادہ لگانا اسی فائدے کی غرض سے تو میں یہ ساری دیوار پہ ٹائل لگی لینا اگر اس پہ چونا کا دیتے تو کام چلنا تھا لیکن سال بعد ختم ڈسٹمبر کرتے تو چار پانچ سال زیادہ زیادہ چل جاتا ختم اب یہ ٹائل لگ گئی ہے جب جب دیوار قائم ہے ٹائل لگی ہوئی ہے ساری زندگی کا خرچہ ختم زیادہ خرچ کیا ہے. لیکن اس کا فائدہ ہے دیکھیے زیادہ خرچ کر رہے ہیں ضرورت کی چیز میں لیکن زیادہ خرچ کرنے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہے ہی نہیں پردہ کرنا ہے گھر کے آگے اس کا مقصد کیا ہے اگر کبھی دروازہ کھلا ہو تو پہر سے کسی کی نگاہ اندر نہ پڑے تو یہ سادہ کپڑے سے بھی ہو جاتا ہے اور اگر وہاں پہ ریشمی کپڑا کیمتی کی لگا دیں گے اس نے بھی کوئی کام کرنا ہے ہاں ایک کپڑا ہے سو روپے میٹر اس پر بارش پڑے گی اس کو دھوپ لگے گی اس نے سال ڈیڑھ بعد ختم ہو جانا ہے اس کے بجائے آپ اچھا کپڑا اس نے ترپال لگا لیں مہنگی ہے لیکن وقت زیادہ نکال جائے گی یعنی فائدے کی غرض سے زیادہ خرچ کریں گے تو اسراف نہیں ہے اس میں ایسا خرچ کریں جس خرچے کا فائدہ نہیں تو پھر اسراف ہے ضرورت کی چیز میں اور اگر خرچ کریں ایسی چیز میں کہ جس کی ضرورت ہی نہیں وہ ہے تبذیر اور تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں وہ بڑا جرم ہے ہے وہ بھی فضول خرچی اس کی مثال آپ لے دیں وہ لوگوں نے گھروں کے اندر شو پیش رکھے ہوتے ہیں اچھا کیا فائدہ ہے جی اس کا کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں نہ دین کا نہ دنیا کا سوائے پیسے لایا کرنے کے اور وہ کبھی گر گیا تو چکنا چور ختم ہے کوئی فائدہ نہیں اسی طرح وہ کئیوں کو شوق اٹھتا ہے وہ مخصوص دنوں میں وہ جھنڈیاں اور جھنڈے لگانے کا کوئی فائدہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ سب تبزیر کہ جس کا مقصد ہی کوئی نہیں فائدہ ہی کوئی نہیں خام خواب یہ سب تبزیر میں آتا ہے اسی طرح کئی لوگوں کو شوق چڑھتا ہے کہ فارغ ہو گئے آپ وہ ناران تغام دیکھنے چلتے ہیں کیا مقصد ہے پرفزا مقام پہ جانا یہ گجرا والا سے باہر نکلو ساتھ کسی گاؤں میں یہ پیپلی والے چلے جاؤ صبح سویرے آپ نے آپ کام ہو جائے گا پرفضا صبح صبح تازہ فضا فصلوں میں جا کے سانس لو بیماریاں دور کہتے ہیں سیرو فرض اچھا سیرو فر ارض کا حکم نبی اسلط اسلام کو ملا تھا کہ نہیں کو بھی تھا کہ نہیں وہ کبھی سیر کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو لے کے آئے ہوں ساحل پر کہ سیرو فکر پہ عمل ہو جائے سیرو فر ارد کا مطلب جو انہوں نے سمجھا وہی سمجھنا چاہیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاحت امتی فی سبیل اللہ میری امت کی سیر و سیاحت کیا ہے جہاد جہادی جہاد کرو علاقوں کے علاقے فتح کرتے جاؤ دیکھتے جاؤ اب یہ صرف ملک دیکھنے جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا فتح کرو دیکھ کے حسرت ہی لے کے واپس لوکو قابل ہو گیا یہ ہے شیرو فلر اور شیرو کے آگے بھی کچھ کہا ہے کہ دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہے اور مقرض مل کے پھکانا آ کے بقل مجرموں کا جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا یہ دیکھو کھنڈرات کی شہر کرو پتہ لگے کس طرح کا آغاز آ جائے اور اگر یہ مانا مراد دے لیا جائے تبھی مانا ٹھیک نہیں بنتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر کسی قوم پر عذاب ناظر ہوتا وہاں سے تیزی کے ساتھ ہوتے تھے تو سیر و سیاحت ایک ہے مطالعاتی دورہ اب مثال کے طور پہ چڑیا گھر مسلم علم میں اضافے کے لیے وہ بھی اس وقت جب آپ کا اس حصوبے کے ساتھ کوئی تعلق ہے خام و علم کا اضافہ بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے جائیں میوزیم عجائب گھر دیکھیں اگر آپ کا وہ شعبہ ہے ایک بندے نے ساری دن وہ دن بیٹھ کے وہ مشین چلانی ہے کپڑے سینے کے لیے اور ویلڈنگ کے ٹانکے لگانے ہیں اس میں اس کو میوزیم سے کیا غلط ہے کیا ملے گا اس کو سوائے وقت ضائع کرنے اور پیسہ ضائع کرنے تو اس راہ ضرورت کی چیز میں ضرورت سے زیادہ لگانا تبزیل ایسے کام پہ خرچ کرنا جس کی ضرورت ہی نہیں فائدہ ہی نہیں تو دونوں کام خراب ہیں